میری گزارش کوئی دوسرے صاحب کوئی پوچھنے محلے کی مسجد میں نماز جماعت کھڑی ہوئی ہوتی ہے تو جب جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو کوئی بد عقیدہ یا صرف میں کیسے پچھلے کی دیکھیے ایک تو سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ بد عقیدگی آج کل اتنی بڑھ گئی کہ اب کوئی بظاہر ایسا تھرمامیٹر بھی نہیں ہے کہ لگا کر کے دیکھ لیا جائے کہ یہ بد عقیدہ ہے یہ تو ممکن نہیں اور پھر کسی بھی مسجد میں یہ قدغن لگانا یہ ممکن ہی نہیں سمجھ گئے نا اس لیے کہ عموم میں بلوا کے طور پہ ہمیں کوئی معلوم نہیں کہ ہمارے ارد گرد کوئی بد مذہب کھڑا ہوا ہے تو معروف طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہو جائے گی لیکن ابھی بھی بعض جگہ فتویٰ اسی پر دیا جاتا ہے جیسے ہندوستان میں آپ کو تعجب ہوگا پور بندر ایک علاقہ ہے پور بندر ان کی مسجدوں میں لکھا ہوا کہ خبردار کوئی وحابی دیوبندی تبلیغی مسجد میں نہیں آیا ایک وحابی کوئی کسی سے ملنے کے لیے آیا اور وہاں مر گیا تو پورے شہر نے اس کو دفن نہیں ہونے دیا کہ یہاں سے نکالو اس کو بھیجو اس کے اپنے شہر پور بندر اس کا نام ہے پورڈ بھی ہے وہ تو ایسے بھی لوگ ہیں وہاں جیسے بریلی شریف کے اسٹیشن پر حجت اسلام حضرت اللہ مولانا رحمۃ اللہ تعالی اپنی خرچ سے ایک مسجد بنائی بہت جب تک میں نے دیکھا اس وقت تو خود ہی متولی تھے مسجد انہوں نے بنائی تو باہر جیسے کتبہ ہوتا ہے نا سنگ بنیاد ایسے ہے اس میں کسی بد مذہب وہی دیوبندی کو گھسنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی اور جگہ نماز پڑھے جہاں یہ چل سکتا ہے چلے لیکن ہماری مسجد میں میمن مسجد ہے یا کوئی اور بڑی مسجد ہے اس میں کیسے اس بات کا ہوگا اعلان ہونا چونکہ ممکن نہیں ہے اس لیے بہرحال نماز ہو جانے کا فتویٰ دیا جائے